أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينتق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أعلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى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 ماضا غل بسر وماطا لقدرآ من آیا ترب بل کو برا سورۂم مکی صورت ہے نظولاً تیس نمبر سورۂ اخلاص کے بعد نازل ہونے والی صورت جبکہ کہ قرآن مجید کی ترتیب میں ترپن نمبر ففٹی تھری سورۂ کے بعد ربت اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ کئی وجوہات پر ہے گزشتہ سورت کا اختتام کیا گیا وہ ادبار نجوم گزشتہ سورت کا اختتام کیا گیا وہ من فصب بخو اتبار نجوم, نجوم پر ختم کیا گیا تھا یہ تو اس صورت کی ابتدا نجم پر کی جا رہی ہے تو آخر اور ابتدا میں گیا دوسرا ربط یا گزشتہ صورت میں استحزاب رسول پیغمبروں کا مذاق اڑایا جانا یہ ذکر کیا گیا تھا خصوصاً اللہ کے پیغمبر پر کیے جانے والے اعتراضات وہ ذکر کیے گئے یہ تو اس صورت میں اس بات و ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا اسبات یہ کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں اس بات و رسالہ یہ کیا جا رہا ہے یا گزشتہ صورت میں بلکہ گزشتہ صورتوں میں اس بات قیامت کیا گیا گزشتہ صورتوں میں اس بات قیامت کیا گیا کہ جی تو اس صورت میں نفی شفات قہریہ کی کی جا رہی ہے شفاعت قہری کی نفی یہ کی جاتی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن یہ اللہ سے کوئی کسی کو بزور چھڑا نہیں سکے گا یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر تینتیس میں اللہ کے پیغمبر پر ایک اعتراض یہ ذکر کیا گیا تھا رسول اکرم پر ایک اعتراض یہ ذکر کیا گیا تھا ام یقول تقوال کہ آئے یہ کہتے ہیں کہ بنایا ہے اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے تو اس صورت میں اس کا جواب ہے وماینت قان الحو ان آیت نمبر تین اور چار میں کہ یہ پیغمبر یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا بلکہ یہ تو وہی بیان کرتا ہے کہ جو انہیں وہی کی گئی ہوتی ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر انتالیس میں رد کیا گیا مشرقین پر مشرقین بالملائکہ پر کہ جو اللہ کے لیے بیٹیاں یہ ثابت کرتے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں رد کیا گیا مشرقین بالملائکہ پر تو اس صورت میں آیت نمبر ستائیس میں ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں تو دراصل یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لا ناخرہ یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر 21 میں ذکر کیا گیا کہ اگرچہ تابے دار یہ عمل میں جو اپنے مطبوعین ہیں جن کی انہوں نے تابداری کی تھی عمل میں یہ کم تھے لیکن اللہ ان تابے کو اپنے بڑوں کے ساتھ درجے میں ملا لے گا لیکن شرط رکھی تھی ایمان آیت نمبر اکیس میں یہ قانون ذکر کیا گیا والذین امن و تباۃ ہم ضروری تم بھی ایمان الحق نہ بہم ضروریت ہم وما كہ تابے اگرچہ درجے میں عمل میں کم ہیں لیکن اللہ انہیں اپنے بڑوں کے ساتھ ملا لے گا لیکن شرط ایمان ہے کہ ایمان ہونا چاہیے تو اس صورت میں یہ قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے یہ قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے آیت نمبر انتالیس میں لئی سلیل انسان علامہ صاح <سَعَى> وہاں پہ ایک معنی ہم یہ کریں گے کہ ایمان ہر شخص کا اپنا معتبر ہے ایمان میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا کیونکہ ایمان ہر شخص کے لیے بذات خود معتبر ہے اور ایمان میں ایک دوسرے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا عمل میں اگر درجے میں کم ہو تو وہ پہنچ جائے گا درجے میں اپنے بڑوں کے لیکن اس صورت میں یہ بنیادی قانون ذکر کیا جاتا ہے کہ ایمان ہر شخص کا اپنا معتبر ہے صورت کے امتیازات صورت ممتاز ہے یہ آیت نمبر تین اور چار پہ کہ پیغمبر یہ اپنی خواہش سے بیان نہیں کرتا بلکہ یہ وہی کہتا ہے کہ جو ان کی جانب وہی کی گئی ہوتی ہے یہ صورت ممتاز ہے لات منات اور اوزا کے ذکر پر اس صورت میں مشرقین مکہ کے جو آلحہ تھے تو ان کے نام ذکر کیے جاتے ہیں یہ افرائے تم اللہ طول ومنات ومنا تسال ست آیت نمبر انیس اور بیس میں یا صورت ممتاز ہے شعرا تارے کے ذکر پر عربوں کا کہ ایک ستارے کو وہ شعرا ستارہ کہتے تھے تو اس صورت میں اس خاص ستارے کا نام آتا ہے یہ صورت ممتاز ہے ویسے تو قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر یہ صورت اعلیٰ میں آتا ہے لیکن اس صورت میں اس صحیفے میں درج بعض احکام وہ اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا بات تھی اور کون سی وہی تھی تو اس صورت میں وہ بعض وہی وہ ذکر کی گئی ہے کہ اس کتاب میں درج کیا تھا مقصد صورت کا مقصد ہے قہریہ کی نفی قہریہ کی نفی اور رد دو قسم کے مشرقین پر وہ مشرقین کے جنہوں نے زمینی خداؤں کو جنہوں نے زمین میں یہ اپنے خدا بنائے ہیں آلیہ بنائے ہیں اور دوسرے قسم کے مشرقین کے جنہوں نے یہ اللہ کے بغیر یہ آسمانی خدا بنائے ہیں جھوٹے تو رد ہے دونوں قسم کے مشرقین پر مشرقین جنہوں نے آلیہ ارضیہ اور آلیہ سماویہ یہ بنائے ہیں سورت کی پہلی اٹھارہ آیات یہ بطور تمہید ہیں اور ان آیات میں اس باتیں رسالت ہے ان آیات میں اس بات رسالت ہے رایت نمبر انیس سے دونوں قسم کے مشرقین ان کی تردید وہ شروع کی جاتی ہے پہلے وہ مشرقین کہ جنہوں نے زمین میں اللہ کے نیک بندوں کو الہ بنایا ہے مشرقین بالعباد صالحین یہ آیت نمبر انیس اور بیس میں پھر آیت نمبر اکیس 26 چھبیس جی ان میں مشرقین بالملائکہ جنہوں نے آسمانی مخلوق فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹھہرایا ہے اور آیت نمبر اٹھائیس میں یہ آیت نمبر اٹھائیس میں دونوں کی دلیل وہ رد کی جاتی ہے کہ اصل میں یہ دونوں قسم کے مشرقین دراصل یہ گمان کے تابے ہیں اور یہ خواہش کے تابے ہیں یہ گمان کے تابے ہیں اور یہ اپنی خواہش کے پیچھے یہ جا رہے ہیں وہ مالحم بھی من علم طبیعل ثن یہ گمان کے پیچھے یہ جا رہے ہیں کہ عورت نمبر تیئیس میں بھی یہی جو علت ہے یہ ذکر کی جاتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ گمان کی تابیداری کر رہے ہیں اور اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں یہ دونوں قسم کے مشرقین کی دلیل ہے پرایت نمبر 29 سے بعض زواجر وہ ذکر کیے جاتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کو تسلی ہے فرایت نمبر 31 میں عقلی دلیل جی اسی طرح آگے بھی جا کر بعض عقلی دلائل یہ ذکر کیے جاتے ہیں آیت نمبر 43 44 45 46 47 اڑتالیس ان تمام آیات میں دلائل اقلی یہ ذکر کیے گئے ہیں سورت کے آخر میں بعض تخویفات اور بشارات اور زواجر یہ بھی دیے گئے ہیں پرایت نمبر انچاس میں پھر رد ہے مشرقین بالکوا کے بکا یہ بھی وہی جنہوں نے آسمانی جھوٹے خداؤں کو الہ بنایا ہے پہلے مشرقین بالملائکہ ملائیکا رد کیا گیا اور اب یہاں پہ مشرقین بالکوا کے بقا رایت نمبر پچاس اکاون باون ترپن پچپن ان آیات میں ان چار پانچ آیات میں تخویف دنیاوی کے نمونے ذکر کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں جن قوموں نے شرک کیا ہے یہ ان کا انجام دیکھ لیں آت کا انجام دیکھ لیں سمود کا قوم نوح کا اور اسی طرح قوم کا ان کا انجام دیکھیں سورت کے آخر میں پھر اس بات رسالت بعض بادل موت اور زجر بینکار انکار القرآن اور سورت کا اختتام آیت نمبر باسٹھ میں دعوی توحید پر سورت کا اختتام یہ کیا جاتا ہے و نج میں ادا ہوا معد اللہ صاحب نجم سے مراد یا تو جنس تارے ہیں نجم سے مراد یا تو جنس تارے ہیں یعنی سارے تارے وہ مراد ہیں اور یا نجم سے مراد شہاب ثاقب ہے وہ جو شیاطین کے پیچھے لگائے جاتے ہیں انہیں مارنے کے لیے اور یا نجم سے خود قرآن کا جو نزول ہے وہ مراد ہے لیکن راجح قول یہی ہے کہ نجم سے مراد یہاں پہ یہ جی تارے مراد ہیں وہ نجم ادا ہوا اور گواہ ہیں ستارے اذا ہوا جب وہ غروب ہو جائیں جب وہ گر جائیں غائب ہو جائیں ہوا ہوا یہوی بمانا گرنا غروب ہونا اور يحوی ہوا یہوا ہوا یہ باب بمانا گرنا غروب ہونا جیسے سورہ حج میں ذکر کیا گیا تھا تہوی بہرفی مکان صحیح مشرق کی مثال دی گئی تھی کہ ہوا اسے نیچے ایک کھائی اور گھڑے میں گرا دے اور حویہ یہ ہوا بمانا پسند کرنا جیسے جگہ جگہ لاتا ہوا انفسکم تو وہاں پہ حویہ یہ ہوا اس باب سے اگر آ جائے سمے آیسماؤں کے باب سے تو بمانے پسند کرنا یہ تاروں کا یہ ڈوبنا جب وہ ڈوب جائیں وہ غروب ہو جائیں تو تاروں کے غروب ہو جانے کے بعد یعنی ان کے غائب ہو جانے کے بعد دن کا اجالا وہ آ جاتا ہے تو تاروں کا یہ گرنا ان کا غروب ہو جانا اور دن کا اجالا آ جانا یہ اس بات پر گواہ ہے کہ معذ الساح وما غوا ماغوا معذ وما غوا و کہ نہ تو ہٹے ہیں صاحب تمہارے ساتھی اللہ کے پیغمبر مراد ہیں وما غوا اور نہ ہی نہ تو بٹکے ہیں تمہارے ساتھی صحیح راستے سے وما غوا اور نہ ہی گمراہ ہوئے ہیں نہ ہی وہ گمراہ ہوئے ہیں زو جیسے سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ غالین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راستے پر چل تو رہے ہیں لیکن بغیر علم کے تو زلال اور غوا کا بھی مفسرین یہی فرق ذکر کرتے ہیں کہ زلال ایک ایسے راستے پر چلنا کہ جو بغیر علم کے ہو بغیر علم کے ہو بغیر دلیل کے ہو اور غوا یہ راستے سے بھٹک جانا باوجود علم کے غلال راستے سے بھٹکنے کو کہتے ہیں لیکن بغیر کسی علم کے بغیر کسی دلیل کے اور غوا راستے سے بھٹکنے کو کہتے ہیں لیکن باوجود علم کے تو اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا اس بات کیا جا رہا ہے کہ نہ تو تمہارے ساتھی وہ صحیح راستے سے بھٹکے ہیں جہالت کی وجہ سے اور نہ ہی وہ علم کے ساتھ بٹکے ہوئے ہیں کہ ضد اور اعنات کی وجہ سے وہ صحیح راستے سے کسی اور جانب وہ نکل پڑے ہیں اور صاحب حکم اس لیے کہا کہ تم لوگ اس شخص کو جانتے ہو اس نے تمہارے درمیان چالیس سال کا عرصہ گزارا ہے تم اسے صادق اور امین کہتے تھے اور آج جب یہ توحید بیان کر رہا ہے اور اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہے تو اب وہی شخص تم اسے گمراہ کہتے ہو اور راستے سے بٹکا ہوا کہتے ہو اور ون میں اذا ہوا نجم سے مراد وہ شہاب ثاقب اور گواہ ہے وہ شہاب ثاقب نجم سے مراد پھر وہی ستارہ ہے اور گواہ ہے وہ شہاب ثاقب اذا ہوا جب وہ گرایا جائے جنات پر شیاتی پر جب وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں ان کی باتیں تاکہ سن لیں اور نیچے پر کاہنوں تک پہنچا دیں تو یہ شہاب ثاقب کا جنات کے پیچھے اور شیاتی کے پیچھے لگ جانا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس پیغمبر پر جو وہی آئی ہے تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے اور وہ راستے سے بٹکا ہوا اور بہکا ہوا نہیں ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے آنے کے بعد آسمان کی یہ پہرے داری یہ بڑھ گئی تھی اور پھر جب شیاطین اوپر جاتے تو ان پر شہاب ثاقب یہ برسائے جاتے تاکہ وہی کی ہر طرح سے حفاظت وہ کی جائے تو شہاب ثاقب کا یہ زیادہ پہلے کی بنسبت نسبت زیادہ مقدار میں گرایا جانا اور شیاطین کے پیچھے لگ جانا یہ اس بات پہ گواہ ہے کہ تمہارے یہ ساتھی یہ گمراہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ راستے سے بٹھ کے ہوئے ہیں اور یا قرآن کا یہ نزول مفسرین اس کے لیے علماء اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ قرآن یہ نجمن نجمن یہ نازل ہوا ہے یعنی تین آیات دو آیات نزلا نجومن متفرقتا تو نجوم کہتے ہیں قرآن کا تھوڑا تھوڑا آنا تئی سال کے عرصے میں یہ نجمن, نجمن نازل ہوا ہے یعنی ٹکڑے ٹکڑے نازل ہوا ہے چند چند آیات میں یہ نازل ہوا ہے تو نجمی اور گواہ ہے قرآن کا یہ رفتہ رفتہ اترنا گواہ ہے یہ قرآن کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا اذا ہوا جب وہ نازل ہو یعنی قرآن کے نزول کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نزول یہ گواہ بنایا گیا ہے یہ جی اللہ کے پیغمبر کی رسالت پہ گواہ کہ گمراہ نہیں ہے تمہارے ساتھی نہ تو بغیر دلیل کے وہ صحیح راستے سے بٹکے ہوئے ہیں و ما اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں اور نہ ہی وہ بٹکے ہوئے ہیں صحیح راستے سے علم کے ساتھ یعنی دونوں نہیں ہیں نہ تو وہ مخلوب ہے اور نہ دال ہے علامہ ابن قیم نے ان دو صفات پر اپنی کتابوں میں بڑی اچھی وضاحت کی ہے بلکہ انہوں نے وہ حدیث بھی ذکر کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام کے متعلق کلفۂ راشدین کے متعلق یہی بات کی تھی عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تو وہ کہتے ہیں کہ الراشدین المہدیین مہدیین یعنی ہدایت یافتہ یہ دلال کے مقابلے میں ہدایت آتی ہے یعنی صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں گمراہ نہیں ہے اور الراشد یعنی وہ جو سیدھے راستے پر دلیل کے ساتھ وہ چل رہا ہے مہدیین ہدایت پہ گامزن ہے اور راشد وہ کہ جو دلیل کے ساتھ ہدایت یافتہ ہے اور دلیل کے ساتھ کسی راہ پر گامزن ہے اور یہ پیغمبر نہیں بولتے عنل ہوا اپنی خواہش سے انہوں میں ضمیر اس قرآن کے کلام کی طرف انہ اللہ وہ یو ہے نہیں ہے یہ قرآن اور نہیں ہے یہ کلام مگر وہی ہے یو کہ جو وہی کی گئی ہے ان کی جانب بنیادی طور پہ یہ آیت یہ تو قرآن کو شامل ہے جس پر کوئی اعتراض وہ وارد نہیں ہوتا لیکن علماء ان آیات کو وہی خفی یعنی حدیث کے لیے بھی بطور حجت کے یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ نہیں ہے کہ جی ان کی کوئی بھی بات مگر وہ وہی ہے کہ جو ان کی جانب کی گئی ہوتی ہے تو پھر اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تو بہت سارے ایسے مقامات میں کہ اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے بہت سارے ایسے امور میں کہ ان ان, کی ان کا وہ اشتہاد وہ خطا ہو جاتا تھا بہت ساری ایسی باتیں وہ مثالیں وہ ملتی ہیں غزو بدر میں قیدیوں کے فدیے کے متعلق انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات ماند لی اور حضرت عمر کی نہیں اور زجر آیا اس پہ اسی طرح سورہ توبہ میں لما ازنت آپ نے ان منافقین کو جانے کی اجازت کیوں, کیوں دی تو بہت سارے ایسے مقامات قرآن میں بھی آتے ہیں تو علماء اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اپنے اشتہاد سے بہت سارے فیصلے وہ فرماتے تو جو اشتہاد وہ خطا ہوتا تو اس کی اصلاح وہ اللہ کی جانب سے جبریل کی جانب سے وہ آ جاتی جبریل بھیجے جاتے اور اس کی اصلاح فوراً کر دی جاتی اور جن جن باتوں پر اصلاح نہیں کی گئی ہوتی تو گویا کہ یہ اللہ کی جانب سے وہ ایک تقریری وہی ہے کہ اللہ کا اس پر نہ ٹوکنا اور اللہ کا اس پر تمبی نہ کرنا جبریل کو نہ بھیجنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ بس یہ بات یہ اللہ کے پیغمبر کی درست ہے وما تقان ال ہوا اور اسی طرح وہی خفی میں بھی کہ اللہ کے پیغمبر بہت سارے مقامات میں وہ کہتے ہیں جیسے مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ ماد جبریل جبریل وہ برابر آتے رہے اور مجھے وہی کرتے رہے پڑوسی کے حق کے بارے میں حق تا زن یہاں تک کہ میں نے یہ خیال کیا کہ پڑوسی یہ میرے مال میں بھی وارث بن جائے گا یعنی جبریل اتنا مسلسل آیا ہے تو حالانکہ اب قرآن میں تو یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ جبریل وہی خفی پر بھی بہت سارے روایات میں ایسی باتیں یہ موجود ہیں وماین تقوان الحوا اور پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتے ان قرآن نہیں ہے یہ کلام مگر وہی ہے کہ جو وحی کی گئی ہے ان کی جانب شدید القوا اب یہاں پہ وہ جو لانے والا ہے ڈاکی اس کی صفات وہ بیان کی جا رہی ہیں آ شدید القوا اور یہ وہی کی وہ زیادہ حفاظت کی وجہ سے جبریل کی یہاں پہ جو صفات ہیں تو وہ اسی لیے ذکر کی جاتی ہیں تاکہ وہی کی جو سچائی ہے اور وہی کی جو حفاظت ہے تو وہ ہر جانب سے وہ یقینی ہو آلو شدید القوا سکھلایا ہے اس پیغمبر کو شدید القوا کوا قوت کی جمع ہے سکھلایا ہے اس پیغمبر کو شدید القوا اس مضبوط قوتوں والے نے کہ جس کے تو ایک تو 600 سو پر ہیں اور ایک پر پہ انہوں نے پوری جو قوملود کی بستیاں تھیں وہ ایک پر میں اس نے اٹھائی اور آسمان کی جانب لے جا کر وہاں سے پھر انہیں گرایا ہے اتنی قوت والا ہے علمہ شدید القوا سکھلایا ہے اس پیغمبر کو ان اس مضبوط قوتوں والے نے زومر رتن مرا کے دو معنی ہیں کہ جی ایک معنی مرا کے یہ بھی قوت کو کہتے ہیں اور دوسرا معنی کہ وہ جمال والے ہیں اور وہ ایک خوبصورت فرشتہ ہیں یعنی ان کی جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ مراد ہے ذو زومرتن وہ طاقتور ہیں اور یا وہ خوبصورتی والے ہیں خوبصورتی والے ہیں خوبصورت ہیں ذو مرتن جمال والے ہیں مرا دراصل یہ کہا جاتا ہے کہ جو رسی جو مضبوط بٹی جائے تو جو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے اصل میں وہ مضبوط ہوتی ہے عربی لغت میں مرا اس بٹی ہوئی رسی کو کہا جاتا ہے کہ جو بٹ بٹ لی جائے تو وہ کافی مضبوط ہو جاتی ہے پھر مفسرین یہاں پہ فرق ذکر کرتے ہیں کہ شدید القوا اس سے مراد وہ بدنی قوت اور مرا اس سے مراد وہ جو عقلی علمی قوت ہے یعنی جبریل کے پاس علم بھی زیادہ ہے علم کی طاقت بھی ان کے پاس زیادہ ہے اور جو بدنی قوت ہے تو وہ بھی ان کے پاس اللہ کی جانب سے وہ زیادہ ہے زمرتن طاقت والے طاقت والے وہ طاقت والے نے اور یا وہ جمال والا خوبصورتی والا فستوا تو پس وہ سیدھا بیٹھا اور یہ جبریل کی یہاں پہ ان آیات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے انہیں ان کی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے دو مرتبہ یہ دیکھا ہے یہاں پہ فست مراد یعنی جبریل جب پہلی مرتبہ یہ آسمان سے اپنی اصل شکل میں یہ نازل ہوا تھا تو غارے ہیرا میں وہاں پہ اپنی اصل شکل میں نہیں آیا تھا جو ایک کی وہی ہے یہ پھر کچھ عرصے کے بعد جب دوسری وہی یہ جب ہو رہی تھی یعنی کچھ عرصے کے بعد پہلی وہی کے بعد جبریل فس یہ برابر ہوا وہ ہوا بال افل اور وہ یہ آسمان کے بلند کنارے پہ تھا بلند کنارے پہ تھا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جسامت والا یہ آسمان سے بالکل سیدھا اترا اور کہ اس نے آسمان کے اس پورے کنارے کو اس نے ڈھامپ لیا وہ ہوا بالعفق الاعلا حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی فسد دل کہ جبریل وہ جب اترا تو اس نے افق یعنی آسمان کے اس کنار ان کناروں کو اس نے ڈھامپ لیا اور اس نے بند کر دیا وہ ہوا بالعفق الاعلا اور وہ آسمان کے اونچے بلند کناروں پہ تھا سم مدنا یہ اصل میں کلام یوں ہے کہ ثم اللہ فدنا تو پھر وہ یہ آسمان سے لٹکا تو فدنا تو پھر وہ قریب آیا لیکن کیونکہ یہاں پہ کہ یہ اللہ کے قریب اللہ کے پیغمبر کے قریب آنا یہ زیادہ مقصود تھا تو جو مقصود تھا تو اسے پہلے ذکر کیا اور وہ جو ان کا لٹکنا تھا آسمان سے تو وہ اسے بعد میں ذکر کیا سم مدنا اور پھر وہ قریب آیا اللہ کے پیغمبر کے فتح تو پھر وہ آسمان سے لٹکا اور کتنا قریب آیا فکانا کابا دو, دو کمانوں کی مانند او ادنا او بمانے بلکہ بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب دراصل عرب جب عربوں میں یہ ایک چیز تھی کہ جب بھی وہ کسی مسافت کا اندازہ وہ کرتے تو اس کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ کمان برابر نیزے کے برابر یا اسی طرح ہاتھ برابر بالش برابر تو یہ الفاظ وہ استعمال کرتے تھے یہاں پہ اصل میں اللہ کے پیغمبر کا اور جبریل کا وہ جو قرب ہے تو یہاں پہ وہ بیان کرنا وہ مقصود ہے اور یہ عربوں کے اصل میں اس عمل سے یہ ماخوذ ہے کہ عرب جب بھی دو لوگ وہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا اعلان کرتے تو ایک کے پاس بھی کمان ہوتی جس سے وہ تیر پینکتے دوسرے کے پاس بھی وہ کمان ہوتی اور دونوں کمانوں کو وہ آپس میں ملا لیتے تو یہاں پہ وہ دو کمان جو ایک دوسرے کے قریب لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ یعنی وہ قرب مراد ہے تو یہ پھر عربوں میں ایک محاورہ بن گیا فکان کا بکوس نے اونا تو تھا یہ قرب بقدر دو کمانوں کے اونا بلکہ اس سے بھی زیادہ کم یعنی اس سے بھی زیادہ قریب تو کیا کیا فا اوح الا آبدی ما اوحا اس کے دو معنی ہیں فا او ہے الہ ہی تو پس وہی کی جبریل نے الا یہ اللہ کے بندے کو آبدی میں مراد اللہ کے پیغمبر فا او ہے الہ آبدی ہی تو وہی کی جبریل نے یہ اللہ کے بندے کو ما اوحا وہ جو وہی کی گئی وہ جو وہی کی ان کی طرف یعنی وہ جو اللہ نے جبریل کو وہی کی تھی تو جبریل نے وہی وہی یہ اللہ کے بندے رسول اللہ کی جانب وہ پہنچا دی اور یا دوسرا معنی فا اوہا الہ ہی تو پس وہی کی اللہ نے اللہ ابدی ہی یہ اپنے بندے جبریل کی جانب جبریل کی جانب وہی کی ماں اوحا وہ جو وہی کی اللہ نے یعنی اللہ نے جبریل کو جو وہی کی تھی تو یہ جی اللہ نے وہی وہی وہ اپنے بندے یعنی جبریل کو کر دی یہ دونوں معنی یہ مراد ہیں جبریل نے اللہ کا پیغام اور اللہ کی وہی وہ رسول اللہ تک پہنچائی ہے جبریل درمیان میں وہ واسطہ ہے ما کا دبل فو آ دو آ نہ تو غلطی کی یہ اللہ کے پیغمبر کے دل نے مارا وہ جو انہوں نے دیکھا یعنی انہوں نے جو دیکھا تو ان کے دل نے ان کی آنکھوں کا ساتھ دیا ہے اور دل نے اس دیکھے جانے کی تکزیب نہیں کی اور اس نے اسے جٹلایا نہیں ہے یعنی اللہ کے پیغمبر نے وہی سچ دیکھا ہے اور انہوں نے یہ کوئی اس میں خلاف نہیں ہے جو آنکھوں نے دیکھا وہی دل میں بھی تھا اف تما رو نہ تم جگڑتے ہو اللہ کے پیغمبر سے یرا جو انہوں نے دیکھا یا جو وہ جو دیکھتے ہیں اس چیز پر تم ان سے جگڑتے ہو ولقد قدرا نزل اخرى اور تحقیق دیکھا ہے اس پیغمبر نے اس جبریل کو ہو زمیر جبریل کی جانب اور تحقیق دیکھا ہے اس پیغمبر نے اس جبریل کو اپنی اصل شکل میں نزلتاً مرتبہ اور بھی کہاں پہ یہ معراج کے اس واقعے کی جانب اشارہ ہے عند صدرت بیری کے اس درخت کے پاس المنتہا کہ جو المنتہا کہ جو آخری حد ہے مخلوق کی المنتہا کہ جو آخری حد ہے جو آخری انتہا ہے مخلوق کی یعنی مخلوق بس یہیں تک وہ جا سکتے ہیں اور اس سے آگے کیا ہے وہ اللہ ہی کو علم ہے فرشتے بھی جو حکم لیتے ہیں تو وہ یہیں سے لیتے ہیں اور جو چیزیں وہ مخلوق کی جانب سے وہ لاتے ہیں پیغام تو وہ بھی یہیں تک لاتے ہیں یہاں سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے عِندہا جنت الما اس کے پاس ایک باغ ہے علم ہمیشہ رہنے کا ہمیشہ رہنے کا جنت الموا موا ٹہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں کہ اذ یخشا صدرت ما یخشا. یاد کرو کہ جب ڈھامپا اسد رتا اس بیری کے درخت کو ما یشا اس چیز نے جو ڈھامپا یعنی یہ اس کی اس عظمت کی جانب وہ اشارہ کیا جا رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ فغشیہا یہاں الوان اس سدرت المنتہا کو ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا لا ادری ماہیا میں اسے بیان نہیں کر سکتا کہ وہ رنگ وہ کیسے تھے یعنی وہ ناقابل بیان ہیں ماضا غلبس اور وما نہ تو ٹیڑی ہوئی نظر اللہ کے پیغمبر کی وما توغا اور نہ حد سے بڑی نظر کا ٹیڑھا ہو جانا کیا ہے کہ ایک بندہ بظاہر یہ جی چہرہ تو آپ کی جانب ہو لیکن یا دائیں جانب دیکھ رہا ہو اور یا بائیں جانب اس چیز پر وہ فوکس نہ کیے ہوئے ہو اور توغا اسے کہتے ہیں کہ دیکھ تو سامنے رہا ہو لیکن پھر سامنے بھی اوپر کی جانب یا نیچے کی جانب دیکھ رہا ہو پھر بھی ایک فوکس وہ نہ کر رہا ہو یہ حد سے بڑھنا ہے ماضا غلبس اور نہ تو ٹیڑی ہوئی ان کی نظر وما توغا اور نہ حد سے بڑی لقد من آیات تربی ہلکوبرا اور تحقیق دیکھا انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ام مومنین عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے یہ اللہ کو معراج کی رات میں دیکھا نہیں ہے مسروق اپنے شاگرد سے وہ کہتی ہیں سی مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ, <سلام> کہ <سلام> <علاللہ> فری <الفرية> کہ یہ تین چیزیں ہیں جو بھی ان میں سے کوئی ایک بات بھی کرے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو مسروق نے کہا کہ وہ کون سی باتیں ہیں تو اس نے کہا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد نے اپنے رب کو معراج کی رات میں دیکھا ہے تو فقد آزما تو مشروق نے کہا تو پھر ان آیات میں مراد کیا ہے وہ لقد رہ بال افقل مبین و لقد تو عائشہ نے کہا کہ میں نے خود اللہ کے پیغمبر سے ان آیات کے متعلق پوچھا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انما ہوا جبریل اس سے مراد جبریل ہے اور لم ارہو علی صورتہ اللہ خلقہ غیر غیرہاتین المرتین اور میں نے جبریل کو اپنی اصل شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے رأیتو منہبتم من السمائی سات دن عظم خلقہی ما بین السمائی للارض میں نے اسے یہ آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس نے اس کی جو بدن کی جسامت ہے اس نے اس پورے افق کو وہ بھر دیا تھا اور اسے چپا دیا تھا اور یہ وہی ہے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر پر سردی آئی اور پھر وہ گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ مجھے کوئی کمبل اوڑا دو اور پھر یہ آیات یا ایو حل قم فانذر اسی طرح ام المنین عائشہ نے سورہ نام 103 کو بھی ایک سو سورہ شورہ آیت نمبر ایک, ایک ان آیات سے بھی استدلال کیا تھا کہ لا تدرکوہ الابسار اسی طرح وما کان لبشر ان این یکلمہ اللہ الا وحیا او میں ورا احجاب دوسری بات جو عائشہ نے اس حدیث میں کہی کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے پیغمبر نے کتاب اللہ میں کوئی وحی چپائی ہے جس طرح شیعہ کا نظریہ ہے تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کیونکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتے ہیں یا اور تیسری بات کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے پیغمبر کو کل کا حال معلوم ہے تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ بولتا ہے کیونکہ قرآن سورہ نمبر 65 میں کہتا ہے کلفی سماواتی الغ اللہ جی ان آیات میں جو صحیح حدیث کی جو شرائط ہیں تو وہ بھی ان آیات سے استعمال وہ کی جا سکتی ہیں صحیح حدیث کی پانچ شرائط ہیں ایک ان میں سے اتصال سند ہے کہ سند متصل ہو دوسرا اس میں راویوں کی عدالت ہے کہ وہ دیندار ہوں جھوٹے نہ ہوں اسی طرح تیسری اس میں ان کا ضبط ہو یعنی انہوں نے وہ چیز جو لکھی ہے یا یاد کی ہے وہ انہیں بالکل صحیح طور پہ وہ یاد ہے اور چوتھی شرط کہ اس کی وہ روایت وہ شاز نہ ہو اور پانچوی وہ معلول نہ ہو کہ جس کی بظاہر سند وہ تو ٹھیک نظر آئے لیکن اس میں اندر کوئی خفیہ علت وہ پڑی ہوئی ہو تو یہاں پہ اللہ کے پیغمبر کی جو سند ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ محمد وہ جبریل سے اور وہ اللہ سے عنایات سے وہ ثابت ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی جو عدالت ہے تو وہ ذکر کی جاتی ہے کہ وہ مبتدع نہیں ہے وماین قوان الحوا ان وہی روایت کر رہے ہیں کہ جو ان کی جانب وہی کی گئی ہوتی ہے یعنی وہ شاز باتیں بھی نہیں کرتا بلکہ وہی کے متعلق وہ باتیں کرتا ہے وہ جو اوپر والا راوی ہے جبریل تو وہ بھی بڑا قوی راوی ہے الل شدید القوا زومر رتن اسی طرح محدثین یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس راوی کا اپنے اس استاد کے ساتھ کتنا تعلق ہے ان کی ملاقات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ اس راوی اور مروی کی ایک سے زیادہ ملاقاتیں وہ ہو چکی ہیں فکان خا بنا ان کا ملازمہ آپس میں رہ چکا ہے اور ایک مرتبہ ملاقات نہیں ہے بلکہ وَلَقَدْ اخرى۔ تو وہ جو صحیح حدیث کی جو شرائط ہے تو وہ بھی ان آیات سے وہ نکالی جا سکتی ہیں وہ نکالی جا سکتی ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت میں آتا ہے کہ قاب خا بسین اوعد بعض لوگ یہاں سے مراد لیتے ہیں کہ پھر اللہ اور اللہ کے پیغمبر وہ دو کمانوں کی بقدر وہ قریب ہوئے اور اللہ نے ان کی جانب وہی کی حالانکہ ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ اس سے مراد کہ اللہ کے پیغمبر نے جبریل کو دیکھا لہو ست میں یہ اللہ کے پیغمبر نے جبریل کو دیکھا ہے کہ جن کے چھ سو پر تھے اسی طرح وہ لدر آزلتن اخرا اس پر ام مومنین کی وہ روایت وہ میں نے پیش کی تو ان آیات میں جو واقعے معراج ہے تو ان کی بھی بعض تفصیلات وہ ذکر کی جاتی ہیں اور لقت را من آیا ترب ہلکوبرا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ لنوریہ من آیا اللہ کے پیغمبر نے بڑی بڑی نشانیاں تو دیکھی ہیں مثلا جنت دیکھی ہے جہنم دیکھی ہے اسی طرح سات آسمانوں کا ان کے احوال انہوں نے دیکھے ہیں فرشتوں سے یہ پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا جیسے یہاں پہ لقدر آ میں آیا تربی ہلکو حالان کہ آسان کہہ دیا ہوتا کہ لقد رب بہ اپنے رب کو دیکھا ہے لیکن اپنے رب کی نشانیاں دیکھی ہے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے ونج میں اذا ہوا اور گواہ ہے وہ ستارے اضاح ہوا جب وہ غروب ہو جائیں ماض اللہ صاحب کم جس طرح ستاروں کا وہ غروب ہونا اجالے کا آ جانا یہ اس بات پر گواہ ہے کہ اندھیرا وہ ختم ہوا اور اجالا وہ آ گیا تو اسی طرح کہ اللہ کے پیغمبر کا بھی دنیا میں تشریف لانا اندھیرے ختم اب اجالا دور وہ شروع ہوا معذم صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى کہ نہ تو بٹکے ہیں تمہارے ساتھی بغیر دلیل کے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے ہیں علم کے ساتھ وما ينطق عن الهوى اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش سے ان هو الا وحی یوحا نہیں ہے یہ کلام یہ قرآن مگر وہی ہے کہ جو وہی کی گئی ہے ان کی جانب علمه شدید القوا سیکلایا ہے اس پیغمبر کو شدید القوا اس مضبوط قوتوں والے نے زومرتن کے جو طاقت والے ہیں عقلی اور علمی اعتبار سے بھی اور جو خوبصورتی والے ہیں فستواب تو پس وہ سیدھا بیٹھا پس وہ سیدھا اترا آسمان سے وہو بالعفق الاعلا اس حال میں کہ وہ آسمان کے ان بلند کناروں پہ تھا ثم مدنا اور پھر وہ قریب آیا فتدلا تو پس وہ لٹک آیا آسمان سے فکانا قاب قوسین او ادنا تو تھا وہ تو تھا وہ قریب قاب قوسین ان دو کمانوں کہ بقدر او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب فاوحا الى عبدی ہی تو پس وحی کی اللہ نے الى عبدی ہی اپنے بندے کی طرف یا تو مراد جبریل ہے اور یا مراد اللہ کے پیغمبر ماں او وہ جو وہی کی ما کا دبل فعاد و مارا آ نہ تو غلطی کی اللہ کے پیغمبر کے دل نے مارا آ وہ جو انہوں نے دیکھا یعنی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی ان کے دل نے بھی وہی دیکھا بعض انسان ایک چیز کی طرف بظاہر دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن دل اس کے ساتھ موافق نہیں ہوتا دل کسی اور سوچ میں وہ ڈوبا ہوتا ہے فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا تو آیا تم جگڑتے ہو زجر دیا جاتا ہے منکرینِ رسالت کو آیا تم جگڑتے ہو اس پیغمبر کے ساتھ اس پہ جو انہوں نے دیکھا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور تحقیق دیکھا اس پیغمبر نے جبریل کو ایک مرتبہ اور بھی عند صدرت بیری کے درخت کے پاس المنتہا جو آخری حد ہے مخلوق کی عندها جنت تلما اور اس کے پاس وہ باغ ہے ہمیشہ رہنے کا ٹکانا سدر تما یخشہ یاد کرو کہ جب چھا رہی تھی اس بیری کے درخت پہ وہ چیز جو چھا رہی تھی یعنی اس طرح طرح طرح کے رنگ تھے کہ جو ناقابل بیان ہے نا تو ٹیڑی ہوئی اللہ کے پیغمبر کی نظر اور نہ حد سے بڑی ہوئی تھی اور یہ ایک قابل شاگرد اس کی علامت ہے کہ استاد جو بات کر رہا ہو تو اس کی نظر نہ تو ٹیڑی ہوتی ہے اور نہ حد سے بڑھتی ہے بلکہ وہ ان چیزوں کی طرف کان لگا کے وہ سنتا ہے اور جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس پر غور اور فکر کر رہا ہوتا ہے لقدرہ من آیا ترب ہلکبرا اور تحقیق دیکھی انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو بڑی بڑی نشانیاں واخر و ان الحمد للہ رب العالمين